والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاطم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق أما بعضه فعول بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا يستغل الخبيث والطيب ولو أعجب فتسرت الخبيث صدق الله مولانا عزيز وصدق رسوله النبي الكريم اللمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا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 اللہ فرما بچتا تو اب اور جب, جب, جب یہ سامنے جا کافر کے سامنے جانا اسے بخری قسم کھانا اگے کسم کھا کے انہوں کا بن بے تے اگے کسم کھا کے تبدی بن بھائی مگر رب فرما نہ منافع کسی پاس کا نہیں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 انسانا شرمت جیسی کوئی کنجر ہوتے نہیں کوئی شرمیلے ہوتے نہیں کوئی جناب دیار نہیں کوئی بھین ہوں کوئی کافر کوئی مسلمان ہوتے نہیں ہاں جی کوئی پلیت آتے کوئی پاک آئی خبیس آتے کوئی تیے بنتے نہیں کوئی ردی نہیں کوئی جیے بنتے نہیں کوئی آلہ نہیں کوئی اڈنا بنتے نہیں کوئی اچے نہیں کوئی نیوے آتے اللہ رب العالمی نے درجہ بندی فرمائی درجہ بندی سن کو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 ردی ویت مین کل شہر ہر شاہ ہر شاہ تو جیت تو ردی برابر نہیں کھوٹا برابر باقی ویخ لے اگریزان جو بھی شاہ بنائی آؤ ایمان دسو کپڑا ایک لکھ لو گڈیا کوئی گی کمارخانے پہ ہے کوئی لکھ دی ہے کوئی بھی لاکھ پہ لکھ دی کوئی کروڑ کی ہائ موڑ لکھا لکھا نہیں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 ملک گجڑ جائے گا نیشت برباد ہو جائے گی اس واسطے ہے جناب کسے شاہ مل میں برابر نہیں کیتا ہو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 طریقہ اللہ دے کڑاؤں کا مخالفال خبیس بلیت ردی جیت برابر نہیں کیتا. تو برابر کر دلوٹ نے سمجھ طریقہ تریقہ کافرا دے فرق والا طریقہ خدا دا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 ایک قران حدیث نے نام نہیں دساؤ حضور نے ان ساری کی رہنمائی فرمائی آ میں حدیث مولا علی دی پیش کر لگاؤ <تصفح> کہ مسند علی ابن بنیادی طالب مولا علی دیا حدیثاں ہزور تو حدیثاں مولا علی نے, نے وہ حدیثاں ساریاں اس کتاب دے اندر کٹیاں جو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 سارا ووٹ بنے کلائی معلوم ہوا یوی طریقہ ہو رے مستفا کا طریقہ مسلمان کھے طریقے کے چل رہا ہے ہزور طریقے مومن چل کملی والے کا طریقہ ہے اسے واسطے تو جب حضرت سید نہ سدھی کے اکبر چنیا گیا اسے امم آم ہی بندیا شامل نہیں گیا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 اختلاف جمہوریت کی جان ہے اختلاف جمہوریت کی ہے میرا گل غور گل سننا چلے چکنی فقیر کی آم گل نہیں ہو گیا کرو جن میں تعلق دل گیا گل سن جانی پھر میں آپ دسا نہیں اختلاف جمہوریت کی جان نے اے سیاست دانا شتانہ دے بیان نے اخبارات چاہے اچھا میں مثال دینا گل سمجھانا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 رب بھی ماں آوٹا دی ماں رب دے رب دار لڑ گا لیا بندہ میں پوچھنا یہاں کو پلیتو دے مولی لڑا مولی تو سنی مولی ہزور کی قت واستے لڑا ہزور دو تین واسطے لڑا تینت آ دین وچ موت آ جائے جب حبیب مجار نہیں آ گئی سی یہ موت زندگی والوں آ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 نسل کو سی مجھے مگر ہزور دیا بیچا ہزور دیکھا بولنا انہوں کے نال بھی تیری بی بیبی بی بی بی ہو سکتی ہے اگر شاہ رونا کھا لے بولنا امام سیوتے فرمند نے مانے جنرا دی ستا می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 مشر شامل کرنا نہیں شامل کر دے تو اولٹ کرو تو تسی فیصلے عورتوں کو کرا دے ووٹ اور اب رکھو یہودی نے فرمایا سب کو خطرناک فتنا میری امت لی عورتوں بائے چند با میں فلا یہودی نے عورتوں اگے رکھ دے اشتہار چھپے فرے میں اگے اور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 جنگ پر لڑنے کے لیے جا سکتے جنگ پر مرہم پٹی کے لیے جا سکتی ہے تو الیکشن سکتے جم سکتی ہے گلی مار لو ہو گئی تاری گل سمجھے چپ کر جان گئے چپ کرنے لگا فقیر حق میں ڈرکن جا گا دینا پھر جانے مسند احمد بنبل چکیا جنگ دے لشکر پیچھے گئی مرمپ آ رہی ہیں سرکار دا چہرہ صرف ہو گیا ہے پرواہ تعینوں کار میں بیٹھنے باہر مسند امام احمد بنبل دی حدیث بخاری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 اس نے مجرم لگیں گے سارے بدال ہے نا بدال بدال باش پوچھ لوک ہوگی نا ان جا پڑے گا یہی بدال نے بےمان یہ جناب نکلے میں کن کرنا چل ملنی جیسا وہ نہیں یہ ووٹان بھی بدماشی ووٹان بھی جناب پہلے تباہی بربادی اور سکتی ووٹیں جروریت کے اندر آرام کی حکومت عوام دے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 کو اٹاس شرط لگتی ہے سمجھ کے جن میں حضور تھی سنائیے فرما کے معاملے میں قرآن تو دل ملے تو پھر کرنا مشورہ کرنا آلما با امل کے عبادت گزار بندے بنایا شامل ہے سمجھ لو امانت سر کہ وہ امانت دسو جو ہے امانت اے یہ اللہ رسول لگے یہودی بھی جی امانت بناؤ تو یہ امانت جہی ہے کہوی باقی آگے اللہ رسول جو یہودی بھی ہے تو یہودی امانت تو خود کر یہودی یہ مطلب بھی یہودی امانت بھی امید ہو جی امانتوں میں جہاں یہ امانتا رکھنا ہوئے وہ تو اللہ رسول کا دسنا ہوتا تو جی اللہ رسول کی امانت تو امانت رب رسول تو خطر بھی کر دیا یہ واٹا خوبصورت کرنا پیا اللہ رسول کی امانت رب رسول ہی خطر کیتی جائے گی پہلی امانت نہیں اگر تو اعتراض کرے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 آم پاکستان اقبال نے پیش کیا ہے تصور کیا پیش اقبال پاکستان کا موسم یاد نہ پہلے تو صحیح نہ پھر اقبال کے خلاف کیوں نہیں معلوم ہوا ہے پاکستان کے دشمن نے پاکستان کے دوستوں تو اس وقت اقبال کی فکر کے خلاف ہے.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 یہ تنگل ہو تو مجھے آپ بھائی ایسا نال دو چار چکل ہو گئے اے ہونے لکھا لکھ رات باقی کوئی آسا جی فلانا پیر لڑا فلانا ملا ملوانا لڑے سمجھ لو شریت کسی پیر دی نہیں شریعت میرے مصطفیٰ دیا کوئی ملا پیر حضور دی شاید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 حضرت عبد الرحمان نے فرمایا بادشاہ میں تہنوں بنا ہوئے اے یہ والا پھر بھی حضرت عمر کے چناؤ والے بندوں نے اور اختلاف ختم کیا گیا ہے ایک بندہ مخالف ذہن نہیں سی جی حضرت عثمان کے خلاف اس واسطے آپ نے پوچھا گیا تاکہ اختلاف تا تا تا تا ختم ہو جائے اور اتنے تو تین دس کہ بہت سے موٹر مثال سنگ اختلاف اتنے بنے بنی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 فکیر, اپنے زمین رکھتے اپنی تھی پہن دی نہیں تیری پہن داستے جنگ کر رہا ہے اے سفارشات منظور ہو گئی ہیں جی کسی دی بہن نسوتے لا جائے تو دہشت گردی نے مقدمہ نہیں بنایا اے امن اے یہ منظور تنظور جنوب منظور ہے ہر کسی کی تھی کے لے جانا دہشت گردی آگ نہیں <سطور> <سطور> کسا دے مال دال بے نجائز سرجا کرنا, کرنا دہشت گردی کر آگ نہیں گریب سات سات اٹھ اٹھ بندے کسی کی تھی پان <دیشرب> <دیشرب> لگ جان خبردستی خبری دریب دہشت گردی آگے نہیں گورنمنٹ <سطور> آئی ہے دہشت گردی ٹریننگ آئی دہشت گرد آر سجا بند کرے پلیس سن لو ہو لوگ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 میرا رب میں فرما محبوبہ پافر چاہیے تیرے اللہ دن بجا دب دین بجا دب آپ پورا کر کے ہی سبا گا پافر سڑ جانے پچھلے پتے چکی چنے تیرے چکی چنے سیا آدمی نے گدر دوں گا میں شہر والی تو سپ لو تاوے تو راہ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 ہنور نے فرایا فرمایا میرا بادشاہ والے اللہ دے بادشاہ بنی نکل بھی سوچنا اللہ دے بادشاہ